إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه عبد الله بن علي ابن الحسين على بيه عن جده قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولی لا علم لنا ما دوست خطب جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور سلام بھیجنے کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بتایا گیا تھا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اوقات کے بارے میں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور آج ہم لوگ ان اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائیو عزیز اور دوستو ایک تو وہ وقت ہے یا کہہ لیجئے عمومی حکم ہے عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی کسی بھی وقت رات اور دن کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے عمومی عمومی وقت ہے عمومی حالات ہیں چلتے پھرتے آدمی کام کرتے اور کیا کہتے ہیں اپنے کاموں میں مشغول رہتے گاڑی بناتے اور جو ہے میں کام کرتے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر کے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے اللہ وسلّہ علی محمد علیہ محمد یہ پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علیہ محمد مبارک وسلم اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں عمومی وقت میں آدمی پہتا رہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری دی ہے کہ من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ عشرہ کہ جو شخص میرے بعد میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو چلتے پھرتے کسی وقت کوئی خاص نہیں ہاں اللهم صل علی محمد و بارک و صلی اللہ علی محمد و بارک و صلیم یا اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللهم صل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ درود پڑھنا بہت اچھا ہے کیونکہ جب صاحب اقرام نے اپ سے پوچھا کہ اپ پر ہم درود کیسے پڑھیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اللهم صل علی محمد اور پورا پورا جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس درود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کو سکھایا اور درود پڑھنے کا حکم دیا ہے بلکہ فرمایا کہود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے کس دن جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعہ کے دن درود پڑھو اور وہ درود تمہارا ہمارے پاس پہنچا دیا جاتا ہے اس لیے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی اور زیادہ قضیلت ہے حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی جوم الجمعہ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةِ کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے ضرورت پڑھو اسی وجہ سے آپ لوگ علما اور خطبہ کو سنتے ہوں گے کہ دوران خطبہ بھی ضرورت پڑتے ہیں اور جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیتا ہے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ بھی اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ, وسلم پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ میں کم از کم کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم بھی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں حدیث پڑھی جاتی ہے تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جمعہ خصوصیت کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے وہ درود پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں جب کوئی شخص کوئی امتی میرا درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو مستق پہنچا دیتے ہیں یہی بار ایک بات اور آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی اگر عمرہ کرنے جاتے ہیں یا پاکستان اپنے ملکوں سے عمرہ اور حق کرنے کے لیے آتے ہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یا ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں انسانوں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا صحابہ اکرام سے والے صحابی سے یہ کہا ہو یا کسی انسان سے کہا ہو کسی آدمی سے کہا ہو کہ جا رہے ہو میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہم ادھر پڑھیں گے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتے اسے پہنچا دیں گے اللہ کی طرف سے ہم کیا کہتے ہیں صلی اللہ اللہ ہمارے نبی پر درود بھیجا درود پہنچا درود بھیج تو اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں ہمیں کسی انسان کی ضرورت سے انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے درود بھیجے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود کثرت سے پڑھنے کی, کی, کی, کی کیا کہتے ہیں فضیلت ہے اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے جمعہ کے ان کا خصوصیت کے ساتھ پڑھا جائے جس وقت سے بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گرامی آئے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اس سلسلے میں روایتیں ایک روایت جو میں نے ابھی خطبے کے شروع میں پڑھی کہ البکیل منظک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرا نام لیا جائے میری کوئی صفت ذکر کی جائے پھر وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے تو میرے عزیزو اور ساتھیو وہ شخص بہت بڑا ہے۔ اس لیے انگوٹھے چومنے کے بجائے ہم جیسے صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے ویسے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ وحمد وبارک وسلم اس طرح سے پڑھیں اور یہ جو حدیث پیش کی گئی سورمی کی صحیح روایت ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ روایت کرتے ہیں ایک صحابہ جابر بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سعید النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال آمین آمین آمین قال اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرك احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ الله قل آمین فقلت آمین پھر اسی میں ہے کہ ومن ترجمہ کیا ہے حضرت ابو زردہ رضی اللہ تاجابن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے تین بار آمین کہا تین بار آمین فرمایا آپ نے صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول تین بار آمین کہا کیا وجہ اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین اس تین اشخاص کے بارے میں بد دعا کر رہے تھے اور دوسرے بارے میں دعا بھی دے رہے تھے کیا بدوا کیا ہو رہی تھی کہ وہ جو شخص اپنے والدین کو با حیات پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جبریل امین نے کہا کہ آمین کہو تو میں نے آمین کہا اسی طرح سے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کی مفترت نہ کر دی جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا جبری نے کہا کہ کہیے آمین تو میں نے آمین کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے سامنے کا ذکر کیا جائے جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائیں اور وہ آپ کے اوپر دارود نہ پڑھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا جبریلی امین نے کہا آمین کہیے تو میں نے آمین کہا دیکھیے صحیح حدیث ہے لہٰذا جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں خطبے کے وقت تقریر کے وقت ہم لوگ سنیں ہم لوگ پڑھے ہاں یا خطبہ دیتے وقت خدیب نام لے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے ہاں ہم سب کچھ کہہ جاتے ہیں حضور پرنور نور کہہ جاتے ہیں ہاں حضور پر نور حضور پر نور حضرت حضرت یا اپ جب بھی حضرت کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کہیے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صرف یہی نہیں کہ کتبوں میں ہو بلکہ جب بھی اپ کا قلم چلے علماء نے اہل علم نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں ان تمام حالات میں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پڑھا جائے گا وہی پر جو شخص لکھ رہا ہے جو شخص لکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے یا رسول لکھتا ہے یا نبی لکھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پورا درود لکھے پورا سلام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھے میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ سواد پر اتفا نہ کرے سواد لکھ دیتے ہیں شارٹ میں لکھتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اہل علم نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ چیز کافی نہیں ہے اسی طرح سے بھائیو عزیز اور دوستو ایک مقام تو یہ ذکر کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھ ہم درود پڑھیں نماز میں تشاہد اول میں بھی ثابت ہے اور تشاہد ثانی میں بھی ثابت ہے بلکہ اہل علم نے تو یہ کہا ہے کہ دوسرے تشاہد میں درود پڑھنا یہ واجب ہے کوئی شخص سے اگر درود کیا کہتے ہیں نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی نماز دہرائے واجب ہے کہ اور تشاود اول میں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو خود نبی پڑھیں صحابہ اکرام پڑھیں اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں جیسے قران کی ایت ہے کہ ای الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما اور پوری تفصیلی حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفنا السلام ہم نے سلام جان لیا ہم درود کیسے پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ بتایا کہ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد الى اخره انت حمید تک اپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا صاحب اکرام. اسی طرح سے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ایک وقت دعا کا ہے آدمی دعا مانگتا ہے دعا کرتا ہے دعا مانگتا ہے نماز میں بھی دعا مانگتا ہے نماز کی حالت میں دعا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اوقات ہیں جس میں بندہ اللہ کے سامنے ہاں بہت سارے حالات ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اللہ کے ہمد و ثنا بیان کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنی چاہیے ایک حدیث ہے کہ رسول صلیم کے سامنے صلی صلی دو تین روایتیں اس طرح سے ہیں کہ ایک شخص سے آیا اور اس نے دعا کی اور دعا میں کیا کہا دعا میں نہ تو اللہ تبارک مطالعہ پر کی حمد بیان کی نہ تاریخ بیان کی بلکہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے جلدی کیا اس نے جلدی بازی سے کام لیا اور پھر سب لوگوں کو سکھایا کہ جب کوئی شخص سے دعا کرے تو اللہ کی تعریف کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھے اور پھر اس کے بعد جو دعا چاہیے آدمی کو دعا آدمی کرے تو آداب دعا میں سے یہ بھی ہیں کہ بلدہ اللہ کی تعریف کرے اور پھر, پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ مسلی جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھیں میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو دیکھیں درود کی کتنی اہمیت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا آپ تشریف لے آئے آپ کو اللہ تعالی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں کتاب ادا کی قرآن کریم اطا کیا آپ کے ذریعے سے ہمیں عبادت عبادت کا طریقہ معلوم ہوا آپ کے ذریعے سے ہمیں پورا دین معلوم ہوا پوری زندگی کے رہن سہل کا طریقہ معلوم ہوا آپ کے ذریعے سے آپ کے جس قدر احسان احسانات ہمارے اوپر امت کے اوپر ہے کسی اور کے اس نہیں ہیں یہ جمعہ یہ دعا یہ وضو یہ صلاح یہ سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملے ہمیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھیں ابھی ایک حدیث بڑی اہم حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں ان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہم بہت ساری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں ورک شاپ میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں دو چار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں ہاں صبح شام ہم کم از کم دو چار دس بار تو اکٹھا ہوتے ہیں کہیں کمرے میں اکٹھا ہو رہے ہیں کہیں ورک شاپ ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اپنی نجی مجلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ضرور پڑھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہماری کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم پوری مجلس میں بیٹھ جائیں طرح طرح کی دنیا بھر کی گفتگو ہوتی ہے سیاسی گفتگو ہوتی ہے کود کی اور کرکٹ کی گفتگو ہوتی ہے اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں؟ الیکشنوں کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی ہے طرح طرح کی گفتگو میں ہم لوگ جو ہے وقت کے بہت بڑے جو ہے سیاستداں بن جاتے ہیں جب ہماری مجلس سے جمتی ہے کہیں ہوٹل میں کہیں کہیں لیکن مجلس ہماری اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے میرے بھائی ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کہیں اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور میرے اوپر درود نہیں پڑتے ہیں تو ان کی یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی ہلاکت کا باعث ہوگی اللہ ہم سوچیں طرح سا غور کریں کہ ہم جہاں بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجے کم از کم اتنا تو ضرور یاد کرے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کی دعا سکھائی سبحان کلب کا شدید اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اختتام پر مجلس کے اختتام پر کم کم محمد وبارک وسلم کہہ کر کے اٹھے تاکہ ہماری یہ مجلسیں ہمارے لیے قیامت کے دن ہلاکت اور حسرت کا باعث نہ بنے اسی طرح سے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اپنے غموں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ذرا سا سنیے इसी हदीस को मैं सुनाना चाहता था الله تعالى عنه فرماتے ہیں عن الله تعالى انه قال كان رسول الله الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل فقال يا ايها الناس, ايه الناس اذكروا الله جاءت القادفه تتبعها الراضفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه كما رسول صلى الله عليه جب رات کا ایک چوتھائی حصہ گزر جاتا تھا تو آپ گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بارے میں خبریں دفاع کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے پیچھے جھٹکا قیامت کا آئے گا موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور موت کے بارے میں جو کچھ بھی حالات پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں خبر دی تو ابئی اب کعب رضی اللہ تعالیٰ میں کثرت سے دعا کرتا ہوں فلاح سے مراد یہاں پر دعا ہے میں بہت زیادہ دعا کرتا ہوں تو میں اس دعا میں آپ پر کتنا درد بھیجوں فَكَمْ أجعل لك من تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو, جو چاہو لیکن اگر جتنا پڑھتے اس سے زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے ابن نے کہا کہ میں چوتھائی حصہ پڑھوں یعنی جتنی دیر تک میں دعا کروں اس میں سے چار حصہ فور سے میں آپ پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے میں دو تو آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور باقی بھی دعا کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو میرے اوپر درود تو اور بہتر ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں انس انہوں نے کہا کہ میں آدھے وقت میں آپ پر دعا پڑھوں گا اور بہتر ہے تو کہتے ہیں, ابن کعب کہتے ہیں اجعلو میں دعا کرتے وقت جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو آپ پر درود ہی پڑھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن ہمکا ویغفر لک ذنب تب تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمہارے غم الم فکر ٹینشن وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی دور کرنے کے لیے کافی ہوگا تمہارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے تمہارے ہم و غم ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اسی طرح سے درود پڑھنے کے اوقات میں سے اذان کے بعد ہے ازان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہ جب تم کو دیتے شروع تو ویسے ہی ازان کے کلمات دہراؤ کیونکہ جو شخص میرے اوپر ایک بار ضرور پڑھے گا اللہ تبارک سو بار رحمتیں پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو وسیلہ کیا ہے فرندہ مَنْزِلَةٌ تم من الْجَنَّةِ یہ وسیلہ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے إِلَّا لِعَبْدٍ اللہ عباد اللہ اللہ تبارک کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو وہ اونچا مقام ملے گا سب سے اونچا مقام ہے وا ارجو ان اقول انا ہوا مجھے امید ہے کہ مجھے وہ مقام ملے گا لہذا میرے لیے اللہ سے کہو کہ اے اللہ میرے نبی کو وہ وسیلہ نہ دی مقام عطا فرما فمن سال ليا الوسيله تحلت جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلہ کیا کہتے مانگے گا میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے گا یعنی کہ اے اللہ میرے نبی کو وہ مقام اتا کر دے میری شفاعت اس کو حاصل ہو جائے گی اسی لیے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ وسلط السلام اللہ رسلی اللہ اللہ, اللہ ابو عبر بسم اللہ وسلاتہ اللہ, اللہ, اللہ من اسی طرح سے میرے بھائی اور بہت سارے مقامات ہیں دعا کے دعا کے درمیان اسی طرح سے دعائے فروٹ میں بھی جب فروٹ ہم لوگ پڑھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے اہتمام کریں لیکن ذکر و اذکار کچھ نہیں کرتے نماز کے بعد کھڑے جاتے ہیں جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں عیدین کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور مخصوص انداز میں جو سلام سلاط و سلام پڑھتے ہیں یا نماز آزان سے پہلے پڑھتے ہیں میرے بھائی اس طرح کا ثبوت نہیں اس لئے صحابہ اکرام نے جیسا اندازتیں پڑھا اس اندازتیں پڑھیں ہم لوگ کوئی مخصوص وقتیں جو مخصوص وقتیں حدیث میں نہیں ہے اس طرح پر نہ پڑھیں عام حکم ہے اس طرح سے پڑھیں اللہ سبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنے کی طور